بسم الله الذي قدس كلمات على سيد الرسل وكافل الطمأنينه سبحان محمد المصطفى وعلى اله وصحبه كل الصدق والصفاء الله تعزو بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا, <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا بخلو في السلم فهو لا تستبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مضمين آممت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق رسولهما بجر كريم القميل آممم آ منوسو تریم سر آلیات سندیا کبھی السلام عليكم والسلام على بہت تحیت و تنا تو بعد حاجی تو آخر ظاہرک گلال جن لزدور کری ناچیز ہر کتنے کو ہر شرف. اپنی رحمت کی آمین حق سمجھ نہیں. حق بولنے حق چلنے مرنے تو کی تو <تصفح> جناب دن گاؤں مؤ طارلیب اور ان کے برادر دی کوشش ن پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل اللہ تبارک مطالعہ دوستوں کی اس خدمت میں شرف میں آمین گاؤں والے دوستی مذہبی شعور اور مذہبی زیرت دیکھ کے اور سن کے انتہائی دل نسرت اور خوشی حاصل ہوئی دراز علاقے میں جانا نصیب ہوں لیکن الحمد اللہ اتنے دوست فکری اور تین دہ درد رکھنے والے نے اور اپنی اصلاح دار خیال انہ کے دل دماغ دے اندر موجود بیٹھا کچھ بیٹھے دوستان نے کیا آخیا بھائی سان بڑی پریشانی مووی فلم لگ پی دوسرا پینٹا شرٹا آن لگ پی سن بڑی پریشانی میں حیران ہوئی اللہ تعالی کے فضل اس گاؤں در ایڈی فکر رکھنے والے بندے ہیں برائی دفرت فکر جہی اقبل اعداد اللہ تعالی ان مزید دین اسلام کی دی شما چار وغیرہ عطا تاب فرماوے شہر شور کام ہی نظر آد بالخصوص سوسائٹی علاقوں بے شعور کے لنگر لوگ مرد سوسائٹیاں علاقے جنہ ناشرے درد پہلے طبقے کے بندے تشور کیا جڑے لوگ جن آخد ایمان کسی نگر انہوں نے بندے نو جی نہیں کرتا بھائی ایک بندے کے پتر نی کوئی انسانیت ہے نا اقل ہے کوئی اپنی فکر ہے کوئی قوم دی فکر ہے وفا خلوص درد جی کوئی ملتا ہے نا تو آ سڈے دیسی بندے ہیں اور میں اگر ایک گل کرا یہ جنا چیر ملک کھلوتا ہے صرف انجہ یعنی جی اللہ تعالی سان رکھا ہوا تو دیسی مسلمانوں کی وجہ سے رکھا یہ گل صرف ولائسیاں ہوں ہوں کہ آپ کدو نہ چکیا جانا ادھر کوئی شاید ہے رب والی بندے آ گل ہی نہیں اتنے اللہ تعالی وہ کتنے گوارا زمین رکھو دوستو تسی حق دی طلب اور تلاش لے کے آئے ہو حق دی طلب اور حق کی تلاش کا لے کے دور دراز تو سردی تشریف لے آئے. نا چیز جناب نا بڑا ہی قیمتی محسوس بنا گا سبحان اللہ! سبحان اللہ! حقیقت دے دے پہلو... معلومات نہیں آئی نمیاں نپور چیزاں مطلب کہ میں اپنے موجود آغاز کو پہلو یہ ارض کرنی ہے تین روحانی طبقے بنے ہوئے میں. پہلا طبقہ پیران کا دوسرا مولویا کا تیسرا شاعر کام اپنی روحانی پیاس بجھاون کی خاطر اُن کے قریب ہوں ان سندیے ان پیسہ خرج کر دیے ان کی خدمت کر دیے ان مقصد ہوں اُنہ کا روحانی پیاس بجے روحانی کو مسلا حل ہوگا کو سی دی دینی مشکلات جہیا جی حل کر لیکن می جناب نڈے درد ن کرنے تبکے اس وقت ایڈے روحانیت کو اور ظالم بنے ہوئے ان فکر جڑا وہ قوم ایٹم بم چوکھا برباد نہ کرتا تیران دا مولویاں دا مولویا شا فکرا قوم بچاری نو بم نالوں بھی کا فرد بم نالوں ہی زیادہ ہلاک کر رہے لیکن بچارے بے شعوری نہ معلومی مارے جہ رہے ہیں عوامش بد باد لوگ مستقت رکھنے والے ان نال جان بوجھ کے لگے ہو پتا پتہ ساری گل کہ یہ نال کی کر رہا ہے کی دگا بازی کر رہا ہے لیکن جی اکثر عوام ہے نا بچاری یہ بےخبری ماری جہی रा ने ए काम फड़े हुआ है कि क्रामता बयान कर दाजरी गुस्तानी दलिया खुद ही मुरीद अंग्रेजा के अला मकबाल ना हो जो बचाई भी बैठे चल आपको बचाई फिर आवे हर शहर का कबाड़ा हो गया मेनू का सब کی اثر میں مینو کی ہونا میرے بنے شریف ہو میرا ہور کوئی مقصد نہیں قسم اور ذات کی جبزہ قدرت جانے صرف نبی پاس کی شریعت کا تحفظ مقصود ہے صرف تڈے ایمان کا تحفظ مقصوص ہے تیسرا طبقہ نام شاعر ایم اے بیگ ترتا ہے جو گے وہ نات جہے خون ہیں پڑی جان گے ان کا کم جنت دی توہین کرنی جنت تو کوئی شہ نہیں روزہ رسول اللہ کی تعریف شروع کر گے تو جنت دی بےزتی شروع کر دین گی سننے والا سمجھے گا کہ دنیا دے دن کائنا چلہ دی مخلوق ہے جو جنت کسے کام کی شہر جدو سننے والا یہ تو سگ رکھے گا کہ جنت کسی کام کی شہ نہیں طلب کی کرنی گی سا سارا اسلام جہا ہے وہ کھلوتا ہی جنت پھرتے بے شک <وزر> شکریہ جنت دو لکھ دو چیزوں لا تال بنائی ہی دو لکھ تو ڈرنے آ جنت کی لالچ رکھنے ہوں اسی پیچھے سارا نیک وہ جو دیکھ لو تصویر صحابہ کام نو جو شان ملی آکا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جی ابو بکر نقام فرما دے ابو بکر فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا اسحل حسن ول حسین شباب اہل الجنہ ایمان جے جنت یارو کوئی شہ نہیں ای گلجھے کہ نہیں سمجھے اگر جنت کوئی شہ نہیں کوئی قدر والی شہ نہیں تو نبی پاک سرکار نے ابو بکر نو، عمر پاک ن عثمان پاک نو، علی پاک نو، حسن حسین پاک نو، کہ کیوں جنت دیا بشارتہ دتی کیوں فرمایا کہ ابو بکر جنت دی ہے اگر یہ جنت مطلب شہ نہیں ہے ایڈی قدر والی ایڈے پاک دے سارے امل دا انعام اللہ تعالیٰ محبوب نے تین کیوں رکھا اور حسن حسین کی قربانی حسن حسین پاک کی قربانی کتنا زین دسو امام حسین سرکار کی قربانی کتنا کدا عمل ہے سہلور پاک کی رکھا پروا جنتی جوانا دردار نے یارو جی اللہ رسول دی نگاہ جنت پہ اور ہوچا مقام ہے کہ کیوں ابو بکرو واستے اس کا انتخاب نہیں فرمایا کیوں حسن حسین واسطے اس کا انتخاب نہیں فرمایا اج کا ن خ دکدا ہے شاید اج کا بوکد جنت دا ہے سی و روزہ حضور دا کی مطلب یعنی تو جنت کڑی دے مان کرے نا سان اس جنتی کی لڑ نہیں ساڈے واسطے او روزہ اور میں آخر مردو آزور دے روزہ انور د جنت ہونے چا شک نہیں لیکن یہ بکواس دے دے دے ہے ہزور مقابلے جنت کی بےقدری بے عزتی کرنا کرنا اس روزے رسول آپ محبوب سرکار نے سنو جنت دی لالچ دودے رسول دی گل کر کے جنت تو میری گل نہیں سمجھ والے آل ایک پہ آکھے میں گل آخر جی ہم پڑھتے ہیں نہیں اسے روزے پاک پڑھنے جنت ہاں خبریں جنت کرنا ہے تذکرے ویکھو پہلے کوفر ویکو جن تھو کان آخر خبرے تو جنت دے کرنا ہے تذکرے جنت ہے ساٹے واسطے روزار سر اس کوئی شک نہیں کہ ہزور پاک براہ پاگ جہاں ہے وہ جنت جن، دے کاری یارو پچھلا مصرا کی خبریں تو کیڑی جنت دکھنا ہے تدرے جنت خبریں اس لانتی نو پوچھو لانتی آ نبی جی خبر ہے اللہ کا ولی جہی آس رکھ کے رب کی عبادت کردے سانو جہاں لالچ د حسن حسین نو جدا جہاں انام دیا وہ مردو آ تلے آخر خبرے او میری گل سمجھ رہا ہے اور نہیں سمجھ رہا ہے حال کے دیکھو حضور پاک سرکار دے انور نو روزہ آخ دے دینا روزہ دا مانا پتا کی ہے باغ آخار دروازہ ان کی آخرا کہ ہزور نے سنبا ماں بہ نی ممبر ہی رو جو ممبر تے میرے گھر کے درمیان آی باں اے جنت کے باغ ایک آوے. آوے. اور اوتری نے ایسا بھی نہیں سوچتے حضور پاک سرکار نڈاہ چ جنت کوئی ایڈی آلش ہے کہ حضور نے فرمایا میرے گھر ممبر آئی بان جنت دے وچوں دے ایک باغ یعنی کیا مطلب کہ بان مقدس اس بات نو عزت دیا میں پیا نہ کہ فرمانا پیاوا کہ جنت کے باغا وکسی بے وقفی کی گلے جنت دے باغ دے ایک باغ ایک باغ دی بندہ عزت کرے جنہ باغ اونا باغ ہے انہوں باغ بارے آخ خبریں میری گل نہیں سمجھ دی باغ کی نگاہ عزت والی شہ جنت کے ہزور فرما دینے میرے یہ اے جیڑی باغ ا جنت دا نے کہا جنت بے مثال شہ ہوئی جنت آ شہ ہوئی تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے جڑی بان ہے اے جنت دا ایک باغ ای تو حضور سرکار کی بار گاہ چی وی شہ اے کہ حضور سرکار کے روزے والی بانت مسجد شریف آی اینو مقام پ ملد جنت کا باغ ایک پیا بنتا ہے جنت کا ایک ٹکڑا پیا بند جنت کی ایک کاری پی بنتی ہے وہ سجڑوں سڈے نبی نگاہ مبارک جنت ایڈی وے کہ روئے درمیان آئی تھان ایک کاری جس کی ایک کاری ہے اصا اس مربے کے تالم کیوں نہ ہوئی اُنہ کا ایک کام فری خر نبھا دیا والا جد بے کرنی ہو اللہ, کر اللہ تعالی نبیا نو رسولوں رکھ لیند خدا تعالی دے مقابلے بے. مقابلے جو نا لگے. اللہ جب تھوڑا مقابلے میں کی تعلق ہے مقابلے چ رکھ کے اپنا ایک ماہول بنا کے دے آخی جان کے میاں خدا کے مقابلے میں مخلوق چوڑے چمار کی طرح مخلوق بڑی چھوٹی عدت نہیں خدا کے سامنے یہ اتری ہو تو ساجو آخی جانے جو جا جا جا جا خدا دے سامنے مخلوق کی کوئی عزت نہیں کیا اللہ تبارک و بالا کسی بان سے آخیا کہ میرے نبیاں دی میرے اگے کوئی عزت نہیں لیکن ان بے وقف لوگوں نے اگ مہز نبیاں کی بے عزتی کر بہانا رکھا ہوا کہ رب سامنے لایا مقابلے میں جدوخو گے رب نے سامنے مخلوق کچھ نہیں تے سارے آخنگے باقی بابا تو الا کر بئیمان برائلر جہجے مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا آپ میں بلا بندہ میں مین جہنم کو دیکھو مڑ کے چٹ پہ ہر دسو یار کی کتنے کا پہنچ گئی پہ پی آن کہ جی دیاں بکواساں سننے بھی بجائے تقریرا سنن کی بجائے دیا تو محفل بھی بجائے بندہ وہ منجی کو سو کرنا چاہیے آواز نہ آئی ہوں اگلی میری گل سنو اگلی گل میں ادب دے حوالے نہ کرنا پیا کہ اور احمد رضا سکار نے فتاو کہ اللہ رسول عزت نس وقت ہر کسی میری گل بڑے توجہ جی بڑی درد بڑی گلو ناجو بولو سبحا دوستو کسی تک بلاؤ نہ لیکن خدا رسول پران دی جو مرضی پیا ہوفر بے عزتی بےزتی کر نال اتھے تک نوبت پہنچی ہے کہ جیڑا خدا رسول کر قرآن کردہ جہاں کفر دے خلاف بولے بدقمیز غیر مہذب ہے لفظ اس کی بولنے جی بےہدا بولی جانا ہے کسی نو کچھ نہیں آخنا چاہیے کسی نو کا نہیں آخنا چاہیے کافر بھی چاہی کافر نہیں آخنا چاہیے اسلام چنی سختی کوئی پتا نہیں پتا نہیں کتوں کر لینی اج بکواساں کرن گے اس بندے دے خلاف جیڑا بندہ خدا رفو دی عزت دے تحفظ دی گل کرے گا بے شک بے شک, بے شک. ای, وقت ہاں دسوالا تو ہے کہ نہیں گل گئی جیڑا اپنے واسطے تور چو یار میں تمہیں موٹی جی مثال دے موٹی چی مثال دے یہ دسو بھی آ گلیاں نالیاں نہیں واڑی اتو کوئی آف. بندہ کسی نو, نو یا کسی مہمان نرسی سٹ دیا کسی روڑی دیکھے گا یا انہیں سمجھنا کہ انہیں میری عزت کی تھی. او کی سمجھے گا بس ہوں تھی اتنے انداز لا لے کہ ساری نگاہ رب رسول اس لکی نے کہ واڑی اتوں منجی سٹ دئیے کرسی سٹ دئیے روڑی کوئی باڑا پسند نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میری بےزتی انہیں کی جڑا اتے منہ پیار ان کلینا ہو سفائیاں ہو خوشبو ہو پھر اندیاں کے اگلے اپنی کچھ چ مار بہار یارو دوتوں. اللہ رسول دے نام دے لگ لگتے ایمان لال دسو ہے نہیں لگ شیعہ دعوی کرے گا حسین دی محبت دا. اور سے پاک حسین کا نام نالی دا کے ریڑھے لے ہے واہ آخ گا مینو رب محبت رب کا ٹھیک ربد دے مبارک نام لکھنا بل بھی آخے گا میں آشق رسولہ پیرا والی ہے آ فلاں آتا کتے ہاں جی دے نام مبارک درور سلام آیا تا کلام اتے لکھے سارا چھلے تھلے باہر قرآن واہریاں جو ایمان نال درسوئے یار میں آخا گا کہ واقعی اج اپنے مسنوئی پیر اللہ رسول اللہ کوئی جناب جی اپنے کوئی اپنے جناب جی لیڈر کی بلکہ دیو تعن گندیاں نالیاں اگلے اپنے سائکل گیارل بھی بچا جلہ جی رسول کا نام ہے کہ نہیں وہ سسلانی میں بڑے دکھ گل کر پورے ملک کی یا کیفیت دیکھ ہوں بھی تسان کہڑا بولنا بہت کر کے میرے خلاف یا میں یہاں پوشل دے پہل دی دوں تا کر کے اور بچے کٹے کھولی پہن میں یہ پوچھا نہ گستا کھو اور چھاپو اشتہار رب رسول میں کہ مو اپنا ایمان بچا لو کہ چار دن دی زندگی سا نکل جانے نہیں کچھ کو کرا تال کی سو دن تو اللہ رسول دکھا ہوتی رب رسول دینا ہوں یارو کمی کوئی الیکشن کا ڈرامہ لڑتا الیکشن کا ڈرامہ کرتا ہے تو اسے نقصان نقلا ہوگا پتھر خرید آیا کروڑوں کے حساب سے تھلے روزے کوئی الیکشن کا ڈرامہ ہے الیکشن کا ڈرامہ کرتا تو اسے نفس روایا اللہ بت بند قریب وہ آیا تو کروڑوں حساب تے تھلے رلے لیکن اصل ایک ہے جہاں کے اندر ماسا کی غیرت اور سنو اور سنو یارو اور مسٹر جناح جان مسٹر جناح دی فوٹو دس روپے پناہ روپے سو روپے ہزار روپے دے نوٹ کے اندر کوئی فوٹو بنی کھڑی اندر ایک لکیر چمارو نوٹ نہیں چلنے لگ اگر اندر بتسا چپ کے دفتر کے تھلے کا سٹیا تی پرچا افسر تی پرچا کوئی معطل کے توں اس مسٹر جناح کی فوٹو تھلے سٹائی کیوں یار ایک خسرے کی فوٹو تھلے نہیں جی جان دیں یارو تلا تام قرآن تھلے روا د میں کیوں نہ مسلمان ہو نہیں ہے یہ مسلمان ہوتے تو سارے دل دماغ در ہر پیچھے لا لو اللہ رسول بھی عزت نہ اور دلیل سنو بھابی علاقے جلسے کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں مرزائی کرتے ہیں <تصفح> کنوں نہیں پتہ وہ گستاف لوگ شیا ساب کرام کے خلاف واپی آڈیا کرام بیا کرام کے خلاف مرزا سکار بول سارے سارے خلاف بول بھی. لیکن ملہ طبقہ نہ واپیا کا جلسہ روکے گا نہ شرضائی دا, دا سب دکتے رہن بلکہ خود کٹے شریف ہو جانے جب میرا جلسہ ہو سارے تین لا چڑھتے ہیں یہ ادا جلسہ میں میں ایمان اگلے دن بورے والے گیا ملا اتوں کا ایک بشیر فردوسی انہوں نے نام پایا پا بشیر دوستی او جناب نا پہلو اتنے محلے دار محلے دار, دار نوجوان محلے دار بچے بوٹے سارے کسٹر سن سن کے وہ دیوانے بڑے پڑے سن بڑی مشکل تریق لئی بھی ایسا یہ ضرور سدنا اچھا مولی منافق کر کے پہلو انہوں نے رلیا رہا جدو بہار آئے نا اس وجے زور ان جناب بات کھڑے کر دیتے انہیں آخیا بات میں جلفا نہیں ہونا انس پی ڈی ایس پی بورے والے کو لاہور تک انہیں تارا کٹوا چڈیا یہ بڑا گستا خمول میں لگتا ہے یہ جلفا نہیں ہونا کیونکہ وہ مسجد نہیں ہو دی سی بھی وہی سی مدفا بھی وہ محلے دار کرنے والے تھا وہ پی تو سو بتا ہوں اس رات میں اپنے کن میرا جلسہ تو اس نہ ہوتا کیونکہ گوبند کٹوں ساڈے سجا ہی منتم میں سکتے بھی گلام اگر لے آئی نہ انہوں نے تو ماہر ہی لگنا سی میں جلسہ نہ کیا اتیا چون دلیا باو نگر پاک پتن ملتان خانے والنیا چون تو آئی سنن کی خدمت ایک ملہ میرے پاس چار دلیا تو عوام آئی مولی آخ فسادی مولی پہ آؤں ہے نظر کا نہیں آؤ دینا میں سوتری دن پوچھو یہ چار ملے تو جڑی قوم سنن آئی تھوڑی فسادی نیو آئی ہوں مقصد کیوں وہ کھلا میں اسی رات نال مرضی پورے میرا حقیقلو نجلسا جی مرضی پورے پیا پورے والے شہر بھاگیاں کا دل ہو گیا وہ میں اپنے کن سنیا ماما بونکڑ لیا سن گلیاں بونکڑ لیا سن لیکن وہ ادھر غصہ نہیں بن کیوں؟ تو او سر گستاخے رسول یا گستاخے اولیا میں سن گستاخے دے دو نمبر ایک نمبر نہیں دیے مولوی آدھے میں درد کتیا کا بھی گل ہوں <eri> <آلاؤ dois jogarak> میں دو نمبر شتان خبر بے غیرت ملوڈیا کا دشمن میں کیونکہ میں گستاخی کرنی سی تھی دی وہاں بہادیاں کرنی سی رسول کریم اہل بیت بیت اہل دی اور اولیا اللہ من اپنی گستاخی گوارہ نہیں ہوئی اللہ رسول سے پاک بندیاں دی گستاخی جہی ہے وہ گارہ ہوئی ہے میں مڑ کیوں نہ تھا اس لیے سارے اندر ایمان کوئی نہیں حالت کے مومن ہوئے ہوتا تو وہ آخ یار مینو جگ گالا تگ لگے کوئی حرک نہیں دے خلاف پر ساڈے رب راف کوئی نمو <تصح> <تصح> ساری میں سندام بریلوی سرکار دی کتاب مبارک میرے ہاتھ مکاتی میرا راہ آپ کے خطوط اس میں خط مبارک ہے اس نے لکھا بھی آپ قلم جب لکھتے ہو تو لفظ پڑے خط لکھتے ہو پتما دارے وہ پھر تعلق کر دیں جدو پڑھتے ہیں کتابیں گاڑا کر دیں گے خخت نے کیوں لکھا مام بدر جب یارو میں اس واسطے سخت لکھنا کہ جدو پڑھن گیا گلہ کھڑ گے جنہ چیر میں برا بولن گے اور میرے پاپ نبی سرور آپ کے غلام کے نہ بولن بولنے اُنہ چہر میری عزت نبی پاک کی عزت دے اگے ڈھال پڑی رہے گی یار یہ ایمان نے یہ بھی کوئی ایمان نے کیا خدا رسول کے خلاف کوئی بہت اتیا متحادہ مجلس حمل بڑی کھڑی ہوئے اتحاد ہویا کھڑا ہے جب ماری آئے اپنی ہوئے ہے میرا نہیں بخشی سکتا پورا ملک تھے وہ تو اتنا یا کیسی قسمیہ کرشمیر کسی سامنے جا رسول خداپور خلاف گلیں کیتی جو دین کے خلاف کیتی جو تم شریک ہو کے بول رہے جی تو صرف ایک گل چاہ پیر دے خلاف کرو پھر پیر تے اگ بننا پریدا نکو تپ کے لوگ درو کے باہر کے کھڑ دے مڑ ان کوئی تحلیب نظر نہیں ہوگی بنے نظر میرے خاتو نہاری لکھا کہ تالا کھنا گالا میں حدیث آیا کھڑا ہے نو نی گال نہ کڈو <تصح> بولو شیتان نالا نا نہیں پکا ڈن دے موسمی <تصح> ایمان میں حیران اچھا تو نا کٹو تک ہی اچھا ایڈے بئی مان نے جیڑی تحریر لکھا نے جدو میری واری آئی نو میرے حضرت صاحب اور گالا <سؤال> کٹی گئے لکھی گئے نے میں کہ اتری دو برواں شکار نا کٹو سانو <سؤال> بات پہ دے دے جے جو سا والی آئیے سانو کدی آؤٹ جی ایک چکر ہے اللہ تعالیٰ قرآن پا کے خبیر اللہ تعالی فرمانا کبھی رننا کبھی سمنا میں پھر اتنے منتان جب دکھ میں پوچھنا جی شتان گال نہیں کٹین پڑھنا لانتی میں آخر جی یہ گال ہے گاہ سکان کڑی نہیں کو نہیں لیا ہوں پڑھنا نہیں ہوں آلم رہ گیا جی میں کہ مالی آخی بھائی یہ تاریف کرجیب کو آخ مولی مٹو رجیم ہے کھو تاریخ لگنی سو جہل میں انہیں پتا نہیں حدیث پاک ہے کہ کن پوری حدیث نہیں پڑتے بھائی ماں حدیث پاک کے دے لاتوں پوچھ سک مت اب بللہ ہے میں شرح کو گالی مت دو اور اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے کیا مطلب جس میں شیتان وس بسا ہے نا گدھے خیال پہن ہے گا کھ کے دفے نہ کرو تو نہ ہو دفے ہونا ہے وہ تصا آؤ بلا شیطان رجیب پڑھو اللہ پناہ منگو ان کلمات وال گال بھی نکل جانی ہے شدان بھی نس جانے جما رفتی محمد اور کہنے لگیا کہ چشتی نو پوچھو دورہ کتنے پڑیا کیا دورہ کتنے پڑیا میں بلا نہ کیا دورہ کتے کی ہے میں کجنابے والی <سؤال> دورے تو ہمیں میں صرف ادیش پڑی دوسرا صرف دورے تا کر کے ہوں تا دماغ دورہ پیادی ہو نہ قرآن سمجھتے ہو میں دورے نہیں حدیش پڑھی اللہ چھ ہوں اور, دو اور دوسرے قرآن حدیش پڑھ کے چاہتا ہے شیطان جس کو گال کرو نا کر تو فل لوش ہوتا ہے وہ آدھا لطلب ہے میں بڑی شہ گال ہو کے گھڑا کھڑا پیا تو میں بڑی گلا فائد اعوذ بلا پڑھ دیو نا اس کو سمڑ تو میں شیطان کے بارے دس جو لان تیز گال فلدا کا گال بجائے کی وجہ لال او بلا پڑھو اس بل جی رجیب گاہ نکلتی وہ کدو دلانتی آ سو میں پوچھنا جنہوں میں گلہ کھڑنا شتان یہ گلا تو خوش ہوں بولتے ہیں سنگڑتے سانو کیوں بولتا ادھر خوش ہوں ادھر نہیں کھڑنیا یہ کنگ خوش ہونے کی بجائے مرد جدو میادہ دلے بن گئے بغیر بن گئے بھائی مان بن گئے انہوں نے لفظوں نال منافق کافر مرے ان مارنا چاہیے <تصفح> اللہ <فتاعت> کرنا چاہیے <مام> اللہ تعالیٰ بڑا پسند دے ہاں تمجو بولو سبحان اللہ <مام> اللہ تعالی محبوب نے فرمایا ہے آل اللہ دیا نا فرمانیاں کرنے والے بندے بود رکھتے اللہ کے قریب ہو جاتا رب کا خوب ملتا روجو سبحان اللہ مفت اثر جی ابتدائی سناو تو بعد موضوع کی گل سنا موضوع بڑا کہ میرا اجن میں اینا ایر سنا رہا نا آگو جی میں سمجھو حقیقت تک کرنا موضوع کی اگریز انگریزی تعلیم و تہذیب کا اسلام کے ساتھ سمجھوتا ناممکن ہے یہ موضوع کیوں جوڑے جو ہوا ہے جہے لوگ آنے کو یہ ککول رہے ہیں فکیو بس یہ اجل جانی اچھا اور کھلنی ہے کہ کوئی مائی دال اگر اس کو نسل رہے کبلا اگریزی تعلیم تعلیم دا اسلام نال سمجھوتا اس واسطے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہے کفر کوفر کیوں ہے وہ ہے لا دین وہ تعلیم ہی لا دین ہے تحریب ہی لا دین ہے کیا مطلب تحریب کیا آن دن فرو سوچ عمل انگریزی سوچ تے عمل وہ بھی لا دین ہے تے جس دے ذریعے وہ سکھائی جاوے جائے انالی آدھ وہ لا دین ہے لا دین میں کہ ماننا ہے دین کوئی نہیں لا نہیں لا الہ یہ مانا کر دے نہیں یہ انکار ہے لا نہیں انکار لا دین دین کوئی نہیں تو ہوں جہی تعلیم تعلیم دین کوئی نہیں تو چی کوانی کہ نہیں ہونی بولو تو ہوں اسلام دین ہے سا یہ مننا ضروری ہے اے یہ ہر گل مننا ضروری ہے. او ہے لا دین بھائی دیے ہو گیا انکار نفی ایک پاس ہے کرار یہ ہوئی کرارکار شاید دونوں چیزیں کٹیا ہوا کرد کرنا اس کی سجا اسلام عورتوں نے پردے کا حکم دہ نہیں تسا جواب دیتا تو کوئی تاجب کی گل نہیں اگر میں سکھان تو سوال کہ اسلام عورتوں کے پردے کا حکم دہج مان کا حکم وہ بھی آخن گے ہاں ہاں اسلام سکھ بھی آخ گے اور کتری بھی آخر گے یہ سارے اسلام کا حیات غیرت پردا یہ گل دنیا مشہور ہے سکھانو پتا ہے ہندو نو گل کا پتا ہے ہر اسلام آخر پردا ہے حکومت غیرستان ہے حیات غیرت سارا انگریزی تعلیم دیئے پردہ نہ شانہ بشانہ چلن سے ترقی ہوں اور گھر بٹھاونا میں پردہ کرا غلط او انگریزی تعلیم آدیے پردہ ظلم خدا دا اسلام آندا ہے پردہ فردے ہوں کسا دسو کہ اے آخنا کہ پردہ ظلمے یہ خدا دے دین کا انکار ہویا یا نہ ہویا نفی ہوئی یا نہ ہوئی تو مسلمان نے تا مننا کہ دین نو مننے؟ تو, جی تو دی جن مننا نہیں انکار کرنا تو مسلمان کمے دار ہے معلوم ہو جا اگریزی تعلیم ہے کفرو اسلام دے ایمان اسلام کی کسے گل مننا کفرو نہیں سکتے یہ نہیں ہوگری تعلیم بھی پڑے مسلمان بھی لے رات راتی حاضری بس اللہ بول رہا مفتی بالا میں چیشی صاحب اورلو یہ کھولاگا کھولاگا ہر ہر بندے کے دل دماغ نہ میں چوک چوناچی والے نے کتاب انہوں نہیں میں بولنا ٹھن گیا جر بندے سمجھ آ گیا تصا اس بندے نڈا آلم سمجھتے ہو سو جڑا بندہ بولی دے لفظ نہیں سمجھ نہ تسی اٹھو تو بعد چک بلے بلے بلے ایڈا وسیع پتہ لگ ہی نہیں آتا لفظ نہیں ایڈے آخر بندے اور علم نہیں ہوں علم آتے اس نے کہ بندہ اپنے دل کی گل سوکھے لے لایا اصل یہ گل کیونکہ اخرجا ہوں اپنے آپ دا وکھا مخصوص نہیں ہے اللہ دے ولی لوگ جڑے ہوتے نا انہوں کے اندر یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ وی تو ویس سج لگتا ہے سمجھا اصل کیونکہ اللہ دلیا کے درد کتیا لیا نہ وہ ڈالر سانو بھی کچھ توجہ نال بولو سبحان اللہ اگر دیکھو ہو گل سمجھا اسلام آخر مسلمان تا ہے کہ قرآن اس کے پیچھے چلے دی باہیں اقل چاہے کوئی گل نہ آدھی سائنس چے باوے نہ آئے ہر سورت موم نو جا اپنے اقل رب رسول دے پیچھوں چلا دے تعلیم تعلیم آتی نہیں بھئی سائنس پڑھو جائس آخ من منو جیوے اللہ رسول قرآن آخ نہیں قرآن حدیث نو سائنس دے پیچھے چلاؤ سائنس حدیث نو قرآن دے پیچھے نہ چلاؤ سائنس نو قرآن حدیث دے پیچھے نہ چلاؤ ہوں ایمان دسو یہ دونیں گلیں کہ میں کٹیاں ہوں ایمان سے بن رہی تا اپنی اکل نو اللہ رسول کے قرآن کے پچھوں چلاو کیوں ساری اقل جہی ہے نا وہ سارا چیزاں جاننے کافی نہیں مرن تو بعد کی ہونا ہے اقل کو پتہ نہیں کوئی پتہ نہیں اگر ہوں تو سارے سائنسدان ایمان رکھنا کہ مرن تو بعد اٹھنا ہے لیکن سارے سائنسدان فلسفی مرن تو بعد اٹھ ہی نہیں کاتر میں متا دے آدمی کوئی مرنا ہے نہیں متحدہ ماننا چلتا کہ ہمیشہ چلتے ہی رہنا لیکن ایمان دسو ساری ایمان چل ہے کہ نہیں تو بعد اٹھنا ہے آخرت کا جہان ہے حساب کتاب ہے لیکن اقل اتے رسائی نہیں رکھتی اقل دی اتنے پہنچ ہی نہیں اقل بیچاری ہے ہی صرف اسے شہ واسطے جو کچھ ہاس لو دکھ پہ باتوں پچھان لگتی ہے اکھا نال جو دکھنا ہے نال جو سننا ہے زبان نال جو بورنا ہے نکال جو سنگنا ہے ہاں جی ہاتھ نال جو پڑنا ہے اوتے تک نہیں پہنچ سکتی اگ جو کچھ غیب کا جہان ہے رکھائی نہیں اور شرطان گائب دیا گلر ایمان رکھ رہے نے غائب آگے جا ل تو اتنے ہوئے سمجھ نہیں اللہ سائنس آخری قرآن حریف میرے پلے چلا چلے اور اسلام ہے سائنس بھی تاریل بھی تاریخ کھلے پچھے چلے ایک یہ معاملہ یہ کا نالو ایمان والا یہ ایم ملنا ہی تھا مولا علی مشکل کشاہ سرکار فرما نے جی دین اقل ہوا یعنی اکل کے کہ ایسا حکم کر دے کہ جا بندہ پیران سے موزے چڑھا ہے نا موزے ورسا مسے کا حکم دیں پیر دے تھلے والے پاسوں مسا کرنا کیونکہ زمین نرد لگنا ہے پر حکم شرا فرما دی اسل پاسوں مسا کرو صحب موزے والے اتنے پاسے آتے گلہ کر کے فرمائیں کا مطلب یہ نکلیا کہ تیری یہ چاناصل کرو دل والا جڑا میں دنا پا سجنا در ویگ اللہ کالا مطالبہ اپنی میرے پیچھے چلو جہرا بندہ ہو, حدیث شریعت دیو گل من جہی وہ اقل داتے چڑی اقل داتے چ نہ آئے ان منو پھر سمجھ لے انہیں خدا نو خدا نہیں مننے انہیں اپنی اقل ندا من مو من جیڑا اپنے اکل نو اللہ رسول کے پیچھے چلاوے سادہ کلندر اقبال لاہور ہی فرماوے بال نے دقل کو تنقید سے فرصت نہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر آمال کی بنیاد دلک کیا مطلب ہاں عقل تیری اچھا وے نہ آوے رب رسول دی گل من کے اس تے عمل کر باوے تیری اکل چاوے بلکہ قسم خدا کی ادر ویک سجنا میں مثال نے ایک مسلا سمجھا سمجھا چاہ جٹ دیکھی بندے بیٹھے جے پرانے زمانے دے خوہ ہوں سن خو کیوں جان دگا ج وہ ار کھوپے چلا چڑتے سنسے کی اخانے کھوپے چلادے سن جا اکھان کسی شہر کلو آئی اری کرے نگاہ پہ ادھر تک کے کلو ردی اکھانے کھوپے چلا چھڈ دین تاکہ نا دسے کہ نہ اری کرے نہ کھلوے جاری رکھے کام اپنا کام خلن نہ پیدا کرے پر سجنا جانور بے اکل چڑھا کے پابند کرنے خبردار کسی پاس ویگ کے اری نہ کری لا لالے لو مولا تالا اتو لا کر دینا ہے تو تا سا جانور بے اکل تری ف برداری کرے وہ کسی پاس ویخے بھی نہ کہ کیا میرا مطالبہ تیرے تو نہیں سی کہ تنسان ہے اقل والے خبردار تر ادھر نہیں ویک رہا مرت اپنی اقل نسے پسے فسا پوے نہ نہ جی ساڈا حکم ہونے انہیں چپ کر کے چلتا رہنا تھی. محمد فضل وجہ جی بولو سبھا لو سجنا دروے مثال سمجھا لو افسر جب افسر نو چڈو اتنے بندے چودھری کسی نے نوکر سے ملازم رکھے ہوگئے مالک آخ جاؤ اور جانور کھول کے ڈگا کھول کے لے آؤ نوکر کو آ کیوں سر کی راقتا ہے پہلو میری اکلجھا کھولا گاڑی دسو چودھری نے کی کرنا سچی بولے جی تھو، کٹ کٹ کے لوبڑ بنا دے وہ آخنا تو میرا مالک بن بن بیٹھو خدا گ بندے یار چار ٹکے جہ وہ تو پابند کرے کہ اگو بولن نہیں جس مالک نے جان دکھے گا اپنی پہلو آخل اگے لیا میرے نم دے فرمائی سونا قرآن پاک میں گا سمجھا سمجھا سونے رب العالمی نے شاد فرمایا ہو وی بہت امی نرسولا رب سونا ہو جاتے اللہ فرماؤں مکام منت کے اندر اللہ ہو جنہیں انپڑا سول بھیجے پڑھے لکھے جنو سائس کے فلسفے والے آنے سینس کے فلسفے پڑھے لکھے اس لیے کیسر کسرا کی علاقوں میں جائیں رب سونے نے مکہ دے مکا کے مدیو انپڑھا لوگ ادال ورگیا ببو ہرا ورگیا نوی پا کر سولہ مزلم استاد شگرد انپڑ کیوں چنے فرمائی یار تیری اکل سا اقل تکھے گی جی اے دا شان رکھنے والا بھی علم والا انہوں نے شان مطابق اگو شگردیں ہونے چاہیے سن جے بڑی فہر فلس والے ہوئے پر اللہ تعالا نے ان اللہ فرماندہ میں کیوں چنے صفت اڑ سفت انپڑ جدو اللہ رسول کی گل سنے گا نا چپ کر کے تر پائے گا وہ کیڑے نہیں کٹے گا یہ <متصف> نہیں کوشش کرے گا میں وچ کیوں چنا چی گلے کی راہ یہ ریسرچ کرو جی اتحر خرچ والا چکرنا پڑھے لکھے ہونا سوچنا ہے کیوں؟ میری اکل چاہوں کہ نہیں آ جی سمجھاؤ کہ صحیح سی اللہ تعالیٰ نے ان پڑھ کہ اللہ تعالی اگے بولتے نہیں <laughs> <آہ laughs> سمجھ نہیں جی لگی آلے آہ آہ آہ اور قسم خدا بھی کر کے دیئے بندگی, بندگی بندگی بندگی آخرے اس نپ کر کے تسلیم کرے تسلیم کر کے عمل کرے امل کرنا ہوں پڑھے لکھے عمل سے نہیں آدھے وہ اپنے اقل جہی شتانی انگے رکھ لیں ते इतार तो इताह से झुंते ने कमजोर अल्लाह तला ने अनपढ़ा नुनिया ताकि मेरे नबी हर गल इश्क नी शानदरत वखावगा फलफे सहसा हैं सुहागा फिरावगा इन हथी وہ جتیاں کھان گے تے اے جتیاں مارن گے ان حکومت کھون گے تے پھر حضرت فاروق آزم حاکم بنن گے اللہ! اے؟ تو پھر میں دنیا نو گا کہ مین من چاہتے نے ہاں یہ اقل آن چاہیے توجہ نہیں فرمائی نہیں سچ کیا کسی دل توجہ نال بولو سبحان اللہ! نلو ارے اکھل والے تیری دنیا میں پریشان رہے اقل والے تیری دنیا میں پریشان رہے عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گے اللہ سنگھی ہو گل اگے اٹھ رہا کہ اللہ تبارکواد اسلام فرما سونا رب فرما ہے کہ اپنی دین نی تابے رکھ قرآن حدیث د تابے رکھ لیکن لانتی انگریزی اگریزی تعلیم آدھی خدا رسول دی گل نو اقل سائنس دے تابے رکھ سائنس آخے تے من سینس نہ آخ قرآن کی گل نہ منگریزی تعلیم دا پہلا سبق اے قرآن ہووے حدیث بھی ہووے لیکن قرآن حدیث سائنس دے تابے ہو دے ہوئے. اور سائنس کے پیچھوں ہوے ایمان نال دسو سکیو ہوں قرآن ادیس نو تربر فول سائنسدانوں دے پیچھے چلائیے مسلمان ہوا گے یا کافر ہوئے بولو کافر ہوں تمجھانا کتاباں گل کتابوں سمجھانا ادھر ویکیا جی سائنس آخری انسان لنگور تو بنے پہلا انسان نوز لنگور سے لنگور لگور سدھا ہوا پھر بندہ بن بند گیا اتو پھر اگے نسل چلیے ساری آدم نو باللہ من زالک سارے بندے لنگور کی اولاد یہ کون آخد ہے ایک آوڑا ہوں کتاب پڑھ لو ہوں روشنی تھوڑی ہے تو تنوع دسنا بڑا اور ویس لو جنہوں نے کوئی انگلش پڑھنی آدر نگاہ کریں ہاں ای لکھا یار کو پڑھ سکتا نا آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان بس میں یہ انگلش میڈیم سکلوں دی کتاب پورے ملک باہر دی دنیا تو ایتھے. پورے ملک اعلی تعلیم یافتہ جڑے انگلش صرف پڑھ پڑھتے ہیں نا خاص ہے تے اس دا پہلا سبق یہ ہوئی ہے اے لنگور شکل ہے آوی لنگور نے یہ پہلا نوز بلا منظال آدم نو اے لنگور سی نوز باللہ پھر اے لنگور سیدا اے شکل چیدا ہو کے اتنے باب آدم چاہے ماہ وا مرد چاہت نکالی گل سمجھ ہو؟ میروں نے سننے جن آؤ پڑھو میں کسی بندے نے ترجمہ لکھ کے جڑا دتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہے تہن پتا کہ دنیا اخت افتدا بندہ کتاب تجے کی لکھا مشرقی افریقہ میں پہلے انسان وہ چھوٹے قد کے تھے اور آگے کی طرف بڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اس طرح چلتے تھے ان کے جسموں پر بال تھے وہ ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے تھے لنگور جانور پورا نقشہ عمارت میں لیا ہونا وہ درختوں کے پتے جڑے مردہ جانور اور کیڑے مکوڑے کھاتے تھے نو رضح ڈیڑھ لاکھ سال پہلے حقیقی لوگ مشرقی افریقہ میں ظاہر ہوئے تھے وہ جنگلوں میں گھومتے تھے وہ سادہ زبان بولتے تھے اور جو وہ سادہ زبان بولتے تھے ان کی زندگی جانوروں کی زندگی سے تھوڑی بہتر تھی ہوں انت تصا سن لیا مت تا سمجھو بھائی یار چشتی یہ تو صرف ہے انگلش میڈیم اے سڈے بال دنگلش میڈیم چ نہیں آم سکو ہوں چوتھی تھی اردو چیری کتاب اس لکھیا میری کتاب میں دس जमा चार, से चारोर्ड इक यारोर्ड आलिया हर बंदा होर नहीं जी मल साहब चलो मेरा बाल चार जमाता पांच कर लवे हाथ से सिद्धा हो जाए एडाई करीर आती ابھی پتر کہ ہماری آبادی تو وہ مضمون آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسانی آبادی بہت کم تھی اس وقت کے لوگ عام طور پر جنگلوں میں رہتے تھے ان کی زندگی بہت سادہ تھی ان کی ضرورتیں بہت تھوڑی تھیں اناج حاصل کرنے کے لیے انہیں کھیتی باڑی کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ قدرتی پیدوے کو کنجر کے پتھر ضرورت نہ تھی انہوں نے اور ساڈے بابے آدم علیہ السلام پہلے آن کے اناج بیجیا کے نہیں ہو تشویر لکھیا کہ جو اللہ تعالیٰ انہوں نے سارا کچھ دیکھے دے, دے کے گلے سیان کے پھر بجائی کی کہ نسل کردی پی لیکن یہ چیز لکھ رہے پہن سور ان کی ضرورتیں بہت تھوڑی تھیں اناج حاصل کرنے کے لیے انہیں کھیتی باڑی کی ضرورت نہ تھی بلکہ وہ قدرتی پیداوار اور پھلوں پر گزارا کرتے تھے ان کا عام مشغلہ شکار کرنا تھا جنگلی جانوروں کا شکار کر کے ان کا گوشت کھا لیتے تھے وہی شاید وہ ادھر جڑیا تصویر بیا لو جی دسویں یارویں بیا لو جی اسر بھی یہ ہوئی آیات جڑی سائنس کے اندر بھی ہوئی پوچھ اندر جانور بنے ہوئے انسان کھڑا ہے پھر لکھا ہے سارے کا پیو مشترکہ چل رہا نو جڑی چوتھی میں ہو چنی میرے گھر میں اچھا ہوں یار گل جی سمجھاوی نے سائنس آندی ہے تعلیم آندی ہے نوز بلا احمد کو کہ حضرت آدم لنگور تھی باللہ بللہ اکو سارے نبی تو سارے انسان لنگور دی نسل ہے قرآن کی فرمانا ہے ربو کل ملا رب نے فرمایا فرشتیا خلیفہ پیدا اللہ ماشاءاللہ حکم فرشتے ہو سجدہ گو آدم ہوں قرآن پاک حدیث پاک دسدی کہ حضرت آدم نے او اللہ دے خلیفہ سن اللہ دے نبی سن مسجود ملائکا سن ہوں قرآن فرماوے وہ اللہ کا نبی خلیفا رب بڑا انگریزی تال ہی مکے وہ لگو وہ ایمان دسو نو گلا ہے میر یہ گل کفر ہوئی یا نہ ہوئی لیکن اے نو کفر آکھنا کفر توفر لو کی آخیے اللہ دبیا کی دی ایڈی دی وی بےزتی تو کدی نہیں ہوئی ابو جہل بھی نہیں آکھیا آخیا تو آتا سی میں آدم بھی اولاد ابو لہب بھی آخر سی آدم بھی اولادا یہ لانت تعلیم انگریزی ابو جہل نالو بھی پتر بلکہ منو اکھن دے اور لگور بھی اپنا پیو نہیں بے شک لنگور جانور بھی سمجھ دے کہ ملنگور دا کا پوترا لکھ لکھ لکھ سائنس والے ارف تعلیم والوں سے انہاں نے کیا سارے انسان جس تین دی بےنتی کسی کتاب چ لکھی گوارا نہیں تو تورن چیر کے سر چاؤ پر ظالم دیا پترا سوا لکھ نبی ننگور پیاکھ نے لگور کی نسل پیا نے ابھی خدا نو کی بڑا چڈیا دسو یارو خدا سے پتہ نہیں کس قہر تعلق آئے بہبی جدو ممبر سے بیٹھے اپنے خدا نا چ وہ دسوے وہ یارو اسان خدا سے پتہ نہیں کس قہر تے وہ جدو ممبر سے بیٹھے اپنے مذہبی پلیٹ فارم تو نبی ایڈی دی بےزتی وہ بھی نہیں کر سکیا شیعہ نہیں کر سکیا لیکن ایک شیعہ وای سکول سکل چین اس یوی پلیٹ فارم تو تین یق زبان کے گئی لانسی ہکا بہ کمالی آدھے نبیا نو ایڈیاں گستاخیاں بکواساں کر کر کے بالوں پڑھا دینا ایک پاس قرآن مجید پڑھا دے ایک پاس یہ پڑھا دے کوئی اے دونوں گلا پڑھاو والے تسلمان کیجے گا میری گل نہیں سمجھ ہوں سمجھوتا ہوگے گا ساری زندگی قرآن حدیث پڑھدا پڑھدی بڈا بن جاوے ایک گستاخی ایک باری بالا نو بڑھا چڈے قسم خدا نکلک ساری زندگی دی کیتی لانت بن جانی کافر مرتا ہو جان ہے معلوم ہو یا انگریزی تعلیم دے اسلام کا سمجھوتا ہو سکتا ہی نہیں وہ سراپا کفر انکار ہے قرآن کا انکار دین کا انکار نبیا تعلیم کا انکار خدا بہد راج شریق دلان کا انکار ادھر جدو انکار کرے گا سجنا سارا ایمان نکل جاوے گا لہذا ایک پاس گا, جا گا, پاسے کلونا پینا جا اگریزی تعلیم جائے گا تو پھر ایمان تر جانا جی ایمان چاہے گا پھر انگریزی تعلیم والے پاسے مسلمان جا سک तवजो है कि नहीं सही सुनो ओ यारो गल तवज्जो सुनो तवज्जो न बोलो सुबह अल्लाह मतलब नहीं मस्जिद ना बना मुसलमान तवज्जो वाली गलते यूदी ए मुसलमान मस्जिद ना बना ना ना मस्जिद लंदर च पा देने बड़ी सोहनी <تصفح> <تصفح> مسجد بنا قرآن بھی رکھ حدیث بھی لیکن کرن کی نال ساری تعلیم رکھ کے صرف ایک ذہن بنا حدیث کے پیچھے نہیں چلنا قرآن حدیث نی اقل کے پیچھے ہے پہلے نمبر پہ رکھ بس قرآن بھی پڑھائی جانتے حدیث بھی پڑھائی جانجی بھی پڑھائی جان مسجد کی لالت پائے گی قرآن بھی لالت پائے گا لالت پائے گی کہ جدو قرآن حدیث خدا نو چلانا اپنے پیچھے جی بکواس سائنسدان کیف پکی ہودیس ایمان پہ گیا ختم ہو جدو ایمان مکیا ہوسیت کہیں فرمائی میں ملک قانون بنیا حقوق نے بل آخیا بھی جی سولہ سال دی لڑکی ہے نا سولہ سال تے یا تک امریک لڑکی اگر زنا جناح کردے باوی کسی جبری زنا کرے انہوں روالور وکھا کے رضامندی نال کرے وہ جرمدار ہے ہی نہیں او پھر اتوں آخ ہے بھی قرآن کے مطابق اٹ قرآن بھی ایویں آخد یعنی زنا نو جائز کر کے تے آدھے قرآن ایویں کیتا اسمبلی قرآن نو جائز اپنا جناح نائز آخری کی قرآن او تڈے سامنے ہی آران اچھی رہی ہوں توسی دسو ایمان ایماندار کیا تا قرآن شریعت زنا کی اجازت دھیی بولو پندرہ سال 16 سال دی اسلام ترت رکھی ہوئی ہے صرف بالغ ہونے نو سال چ بالغ ہو جائے دسا چو یارہ چو جائے بارہ چو تیرہ چو چود چندر چاہیے جس عمرت چ بالغ ہو جاوے گی اسلام اس حد جاری کر دے گا ہاں جی شادی شدہ شادی شدہ سنسار کرنا غیر شادی شدہ سو کوڑا مارنا یہ سزا اچل ہے قرآن شریعت کی کہ نہیں بھائی ہوں جا کہ سزا ہے گلط سولہ سالی ہے اس واسطے جناح کی اجازت ڈھونڈے قرآن چو نال مسجد ہی بنا ہوں تھوڑا کی خیال ہے مسلمان ہو سکی مسجد بنا جدو ایمان نہ رہا تو مسجد کہڑے خاتے تھی بات کرنا قرآن ہوں کہ نہیں تھا مسجد ہوتی قرآن ہوتا کہ نہیں پر تھانے درچ ہی قرآن ہوں نے مسجد ہے مسجد کے اتے انگریز کا قانون ہے قرآن کا قانون کیوں نہیں کچہری چ مسجد بڑی سویا اسمبلی چ مسجد انہوں نے اگریزی نمازی کہ اج قیام توم سے گیڈی روکی اگریزی نمازی نماز پڑھتا میں پھر پڑھ لیا میں پھر اگریزی نمازی ہو. سوڈا دل تو اگریز سجتے کرتا سر خدا کے چکے پہ ایک ایسے نماز کتنے عجیب تو میں کہ نام مراد باہر تو سارا نظام کوفر کا متحت جی پتا ہے پائی جی کیا آم تو آم تو آ کے کیوں پائی میں صرف کوفر لوکا گا تاکہ جو اصا کوفر ملنے آ پک متیت سارا کچھ لوک جائے اگلے آخر بلے بلے بلے ایک پکے مسلمان متھیت کھڑی میں آ ہوٹل نے یہ میں چکلے آ جڑا اتنے ویکھو بورڈ میں سارا کچھ ہوں یہ او آخ گے وہ ترقی ہوں انہوں نے لہنتی چکلا جناب بدماشی فاشی اریانی جنو اسلام حرام آکھیا وہ تو سارا نزدیک ہو گیا ترقی ترقی آخر قرآن دے ہو گئے تسا منکر ہوں جدو قرآن دے ہو بائی مانو تو اتو تسا آخیا بھی قرآن بھی ای جی ایسا کرن تو ہوں قرآ د تہ ہو گئے تصا مخالف ہو قرآن نود بلاک ٹور لیا اپنے کوف تے برائی دن مسیت تھی بے کی آخا مجھے لگی گلان بلکہ سڑ سجنا تا پیشہ لو انگریزاں صرف اس گل کے دور رکھے نو آکھو ایک دے قرآن حدیث نو اپنی مرضی دے مطابق چلاون قرآن حدیث کی مرضی تے تلن دوسرا حکومت دی دین نہ آن دین تیجا روزی کما والے دین نہ چوتھا معاشرت رہن سہن کی میں کرنا عورتیں پردے کرسائل دی ہونے چاہیے دین ندھر چاہی ایک پاس رکھ صرف مسجد ہوئے قرآن ادیس موجود ہوئے مگر دنیا دے معاملہ سے دی نظر نہ آئے دین دے چٹے انہوں منکر بنا لو یہودیاں نے سرف ایسا فطرات یہ دے لا دیت اسی دہت انگریز لانتی نے مسٹر جلا اسی دہت جن کو قائدہ آخ لے دے پاکستان دکھا سی کہ لا دینیت سیکولر لا دینیت اے تو ملک یہ اس لاہ چلا سڈے واعدہ کر لے اس بعد اصل ملک تینوں دے چلنے پھر او ملک تیرا ملک بھی اسلام آل! تو سمجھ آئی نیو یہ گل تو انی لگنی میں وضاحت کرنا تو شاندھ نے جی آم لکھے پاکستان کو مطلب کیا لا علاحا اے بیچاری کو یہ خوش انہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ صرف اتو لکھے بچوں مطلب کی ہے پاکستان کا مطلب کیا جو آئی کھائی پی جا یہ کچھ اصل پاکستان دا مطلب جو آئی نہیں جا نہ حلال وے نہ حرام ویک نہ کفر ویک نہ ایمان وے دے تحت مسٹر جناب لان جا سا قائد آزم میں قائد آزم آنا کاف کشش آلے ناخ جن اگریز آخ ملک تو میں ہاں، کی تو ہو سی پنڈ کا کی نام ہے موت تار موت تارن بھائی یار موت تارنٹے آ میں تک سوال کرنا مہربانی کرو ضرور پورا کرے ایک مربع تو میرے نام کر دوں ایک مربع رقبے کا سوال ہے دیکھو ارے میں لگا دے رہا نہیں تم سے آیا اور تدریخ تھا اے صاحبزادہ کوئی بلا ان شاید پند کرایا گاٹے فٹ تھے میں بھی چڈن نہیں لگا یہ چاہتے پیچھنے بھی نہ پیا ان شاء اللہ ودیز میں جناب چونک جاگا انشاءاللہ شاء اللہ ذرا بولو ذرا سبھا گل سمجھا میں سوال ہے یارو اج وہ دور پیا ہے سکا قتل پیا کر مرلے اگریزی جو گانی نو آخیا آسے ہندوستان تے لو آخیا میں لیا ہوں ہوں رات جی کرنا نا اللہ دے فضل نا. ان تسدی مولا تالا سڈو مخالفا کے منہ چو کرا اے اخبار آیا روز نامہ ایکسپرس گجرالا मंगल रिकाद चौदह सौ सतावी चार पो दो हजार उन्नीस दिसंबर 2006, हजार छह का उन्नीस दिसंबर दो हजार छह का इस वजीरे तालीम दा बयान आया बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहते अगे सुनो अगे एन उन्हें आखन सौखा सी ہوں اگلی گل جہی ہے وہ انوکھی بڑی جی اس چڈی رب سونے اس کو پاکستان اسلامی احکامات کے نفاذ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا وزیر تعلیم دا بیان ہے بھی پاکستان اسلامی آکامات چلاو نہیں بنے یعنی جی اسلام آستے نہیں بنے تو ہر میں جہاں گل آکی بھٹا پاکستان کا مطلب کیا جو کچھ آپ چاہیے اچھا توجہ اسلامیات کے سوا تمام مضامین میں سے اسلامی مواد نکال دیا جائے گا نصاب کو غیر اسلامی نہیں بنائیں گے اعتدال پسندی کے لیے اقدام ضروری ہے اچھا ہوں توجہ اے تو ہے وزیر کا بیان وزیر تعلیم اس کام دے پیو دا بیان سو پیو دا حال سنو پیو صاحب کی پیا کر جی جی جی اچھا اے پیو بھی ایسا جے مشترکہ भाभी भी, भी प्यों ने शी भी प्यो मनते भाभी भी मनते बरेलवी भी, भी मनते मैनू समझ नहीं लगती जेडे प्लेट दे नहीं दे के कटे नहीं होंगे प्यो के कटे किए सजा ईमान नो प्लेट से कट्ठे होंगे है प्लेट पिलड़ भी है प्यों को दवारा किवें اچھا پھر دیکھو نا ہوں گل اتنے ہو جانا چلو جی گل ہوں بار اس پیو جمع ہوں چلو ایک پیو کئی پتر جمد ہے کوئی کس پاس نکل کلا کوئی کسے پاسے نکل پلا پر مسٹر جہاں انہوں نے جمع یہ جو ہوں پیو منی کڑے نے جمع آ نہ منیا نا یہ منی کڑے اپنا روحانی پیو کیا مطلب सा इसद ए सा पेशवाए ए सा वडेरा हम सवाल ए शिया भी हिके वडेरा बढ़ाई खड़ा है भाभी भी बनाई खड़ा है बरेलरी बढ़ाई खड़ा है तिने एक थां तट्ठे क्यों हो गए आ मेरे को किताब पईद्योबंदी दी کائد مسلم لیگ اور تاریخ پاکستان اس آخر تھی شانداری آداں پہ شانداری ہے اسے کتاب د ست والیا شان اس دس مسٹر جنا رو پہ آتاب یہ بندی پہ ہے کہ मिस्टर जनाह साहब अपनी धी वीणा जनाह नर एतवार लंदन सैनबाच फिल्म बखाव लै जाता थी यानी विलायत दी निशानी मैं पट्टा दूर वो सूर सूरू बंदा पूछे बी इना निगाह दाता हजमेरी वली कोई नी बाबा फरीद पीर मेहरे शाह इमाम अहमद रजान جرب سونے کے ایمان سے تکوے والے تو کوئی ولی نہیں جا لیا ہر اتوار فی نگریزاں نگے بول کے نگے سینما دے فلم کھانا سی کن ولیا ن شانا یعنی یہ مطلب کہ دیوبندیاں ولی اوی ہوں ٹھیک ہے نا ایج ولی باقی انہوں مبارک ہونے دے okay. اچھا یہ اٹھا بریلوی اے او جو ہے آ بریلوی اٹھے قائد آدم کا مسلک صابر حسین بخاری لکھیا ہے, ہے پکا ولی پکا ولی اچھا تے ہون ایمان ایماندار درسو میں اس ولی دا بیان وکھانا پا تو جہا دا مشترکہ ولی و بیانات کتاب اندر جلد نمبر چوتھی اقبال سدھی کی پروفیسر ترجمہ لکھے بس میں اقبال لاہور والے چھاپی جہی گل توجہ جہی گل وزیر تعلیم بھوکی فوکی کون تالی جی اخبار سے فنائی بے نہیں اس طرح دا بیان اسے خندیر دے دا دکھانا دہلی دے اندر تقریر کی تھی مسٹر جلاو نے دس اپریل انیس سو چھتالیس دن کی پی دے صفحہ نمبر ایک سو سولہ جلد چوتھی ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں ہمارا مطمئن اظہر کیا ہے یہ مذہبی حکومت نہیں ہے نہ ہی مذہبی مملکت کا قیام ہم ہمارا مقصود ہے تاکہ ابھی لڑائی چلنے پہ جاسا مسلم لیگ بنا پھر اصا آنے پاکستان بنا سا مقصد اسلامی حکومت نہیں پر سجنا اگریز آخے پر سور آج بے تو مقصد اسلامی حکومت نہیں بس کی حکومت ہے پھر آ میں چلیا وا تسا اتے اکڑا میں بتا چرکن بن جایا جے اتنے قانون میرا قانون میرا چلایا جے دے, اسلام دے لے لے لایا جے پھر پاکستان میں دے چلنا چاہ مقصد اسلام نہ ہو سر ہے مومن دا پہلے دن تو مقصد اسلام رسالہ رولا بنتے اٹک آخلا سنگ دن وہ جانے بئیمان سی انفرد قانون بنایا لیا لیا کو فر فسٹ فسٹ हकूमत भी तुम दी जे आखने मियाल इस्लामे फिर हकूमत आए हो किताबा कड़ के अगुझा रखते हैं कि मिस्टर त आप आखद मैं इस्लाम बनाया है कौन किधे धोखे एक कौर वाला इस किताब चोरा करें जा रहे جلد چوتھی تین سو سٹ سفا تین سو سٹ کتاب کتنا ہوا سجڑوں ادھر ویکو کراچی یارہ اگست انیس سو سنتالی نو کتاب ہوا کی پیا کھیند ہے سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نسب ال کے طور پر اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان وہ بٹھا بول لو بٹھا گول لو میسے پایا نہ مراد آسان دن ب دن ہٹا جانے کیوں پایا یہ پتہ نہیں بھی پیو ایڈا سور ملے <ہے> <laughs> دسو کہ آ پاکستان بنا کے دے چلیا جی تصا پکے رہے نہ ہندو ہندو رہے نہ میں کبھی اتری رہو نہ ہی بنتا چنگا سی چلو مسلمان تو رنگ اور باقی قسم خدا ہی کرکیا نہ جان خدی جی پہ گیا نا وہ اشرے گا نا کوئی جاؤ ہندوستان کے مسلمان وستے لیکن ابھی یہ قانون نہیں بن سکے مسلمان چلا قرآن چا. بے شک چلانک پہ یہ پاکستان پہ نے پایا پایا سور ہوں دسو جدو اسلام حکومت چاہن کی اجازت جڑی اسلام نہ دے ہوں ایمان دسو سجڑو یہ لا دی ہوگی حکومت کے نہ ہوئی تعلیم لا دین ہوئی یا نہ ہوئی لا, لا دیا کرو گے کہڑو گے اور میں دو تین گل دیا سنا نا جس یہ دسا کہ کیا سڈا اسلام بھی سان یہ اجازت د کسی پاسوں حضور کی شریعت تو باہر ہو جائیے انگریزی تعلیم دے, دیار دیار دے سارے دنیا دے کام دین تو باہر کر سجنا سڈا قرآن فرما من دل ولا خطوات الشيطان لكم ایمان والی اسلام سلامتی پورے پورے داخل ہو جاو اور شیطان دے دیران دے نہ چلو کیا مطلب کوئی کم زندگی دا نبی شریعت اسلام تو باہر ہو گئی نہ سجنا ادر ویک سا بال جما ہے بال جمد ہے. سن چان پڑنے آئے کھبے تقبیر پڑنے آئے سانو حکم بال جمع سجے کان چ بانگ پڑو کبے کیوں بال بے سمجھ لیکن حق کا ایلان کن پیش ہند تسلمان کے گھر پہ ہونا ہوں زندگی دے دنیا دے جہان جدو قدم رکھے نبی دے نے حق کے اعلان دا بند لا لے پھر वर्डिया सिखाया जा रहा जद छोटा जमदा पिया हक की बांग सुना पिया दा तो तू व्या होकर आराब होगा होर सुनो सजों दसो बाल सुनता पाते ने कि बाल न सुनत पाने कहीं जे کہ سنت باننے پایا بال بال نبی پاک سرکار دی سنت دا پابند پیا بنتا ہے تو میں دنیا دی زندگی آزاد رہے توجہ نہیں فرمائی بال سے پابندی پہ پا کرنے پھر ایک لطیفے کے طور پر گل سمجھانا یہ جی اصا بال سنت باندیا سنت ہی آتے ہو نا تو اپنے لا کے کیا آخر جی سنت او نا کسی توجہ کی بال کی سنت سے ادا ہوں پی پیو کی فنا کیوں بال دھرتی سے آیا ہے روڑن لگ جائے تے انہوں سنت پاؤ سنت نہ بیٹھے تو پتا کی آدھے گل تو سمجھ لگی نے بال باہو... سنت پہ بیٹھ گئے سنت دا پا بند بن سنت تو آزاد سنت ہے نا, نا. جی او سنت نہ بہاؤ بال ملو کی آنڈے نے مسلمان لے جاتا ہے نام مراد نے سنت وہ سجلو کہ بال سنت نہ بیٹھے وہ ختری لگا فرد ون کو باہر ہوا پھرتا تقبیر حقیقت مستیفال مل چیسی صاحب وہ سمجھ آئی دے لگ میں تو نہیں آخ ستا تو ہی رکھو میں ایک سوال ضرور کرنا बाकी मेहरबानी उन्हों जरूर पूरा करू मैं ए मुतालबा करना कि या पुत्र प्यो या प्यो पुत्र फर्क नहीं होना चाहिए जे पुत्र सुनत आ रहे तो प्यो न भी सुनत जरूर जे प्यो बेसुनता है तो फिर पुत्र भी बेसुनता रहना चाहिए ایک گل تو تھو سمجھ آئی دی سمجھانا یہ جی آنے نے بھائی دی جبر نہیں سی دی سختی کوئی نہیں اندنے اندنے ایک جواب ستی جانا بھائی بال تار ترقد لتاں ماردے تے لوروں کے بھاج میں سنتا نہیں باتا ایمان دل دسو کہ نہیں جس بال نو بھی سنتا بہاند رو نہیں روا میں کرتا تو نپ کے ڈاکٹر آدھو ٹیکا لا ٹیکا حال نہ سکے حال نہ سکے او ٹی ٹو کے لوا کے سر سننا تو باہ میں پوچھنا تسا بھی سختی کیتی کھڑے کیا حضرت فاروق آزم ورگا نبی دی امت نو دین چلاوتے سختی نہ کرے بول سجنا سبحان اللہ سبحان اللہ ہو سنگیا پہلی شہر ایمان ہے پہلو دین نو پورا من با دے کوئی کم دا مسجد دا تیرا کم آوے گا مرنا خدا کی قدم کر کے نہروے کا فر آدھا پھر ابھی ماں جاوے جائے تعلیمی جی, جی دلالے آنکھے न दारी जिंदगी क्या चले औरतों के और परदे की गल आवे तो आखे जुलमे मिस्टर जना भी कौम का कैद इवें तरी अपनी मां अपनी बहन हार स्टेज नहीं फिर हूं कहीं सिखा दछ बैठी होंगी सी कूं दछ बैठी जो कौम माता ने मिलत आख दी फातमा जना आख दी پتا نہیں قوم نے کہہوں کہہو جہاں ماوا بنایا ہوئی کہہو کہہو جہ پیو بنایا ہوا بس جھ لانت ماں نہیں ہو سکتی پیر میرے والی شاہ ماں آخ بابے فریدی کمی عورت نو میں ماں آخیں گاؤ اہو جہ لوگ کہہو جی کمینی عورت رو گھر دی لاؤں رکھ کے بھی گوارا نہیں تینے آئے ساڑی ماں سیے دا خدی جا گرا ساری ماں دے دے شرمو حیام والیا سن سا امایشہ سدی کا باغ کی نظر آخو جو سبال سیدو فاروق آدم تما باپ دی گل مشکات شریف دی روایت اما عائشہ صدیقہ کا فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے اندر دن جاج روزہ رسول اللہ ہے اما عائشہ آئشا پہ حجرا سما دیا نے جدو میرے حجرے دے اندر رسول کریم سرکار دفن ہوئے میں اپنے حجرے دے اندر بغیر چہرے دے پردے تو داخل ہوں ساں اپنے گھر کے ویڑے تو جدو حجرے چڑتی ساں بغیر چہرے دے پردے تو وڑی ساں کیوں میں جی تھا میرے شہر دفنوئے جد ابو بکر دفنوئے فرمایا میں پھر بھی بغیر چہرے دے پردے تو جی سی سمجھتی تھا میرے باپ دفنوئے فرمایا نے جد عمر بن خطاب دفن ہوئے نے میں چہرے تک پردہ پا کے اپنے گھر کے دے حجرے تھا دے میں نو عمر تو ہلا س بولو سبحان اللہ پر کوئی بھی رب سو امتحان پہ لینا جی اگریز کی بتی کا دیوان ہے جی سی دیوان میں چاندر چانل لے لکیر بول سب ہوں سجنا سن کے جا قوم دیا ماوا یہ سن کبر ہلر جیسا پا کے سما سدی کا میں جدو اپنے سی پہلے پید دی بات کی تہارت سجنا جدو قوم یہ ماں آخ گی قوم دیا بیبیاں ہزا ہو اللہ پر جو ہوئے اما اس طرح کی کتاب جتنی جنا قومی ماں ہے اگریز ای سان سبک دتا ہلے فنار بے بکری راجی مر گئے داں ہے رتی جنا رتی, رتی, رتی, رتی. مسٹر جناب دوسری بیوی قوم کی بین ویک دی باتی دے بازی کے اویڑا جرا تو بیٹھی کبھی شوہر کا نام ہے نیولی واڈیا نیولی واڈیا یہ شوہر ہے ساڈی دا असा एटे बगैर निरा बने पदू बाजी का पता कोई नहीं ब्या किई है कहीं से न्यूंदरा भी किसे नहीं पाया तो मैं अज पा रहा वा खूखा न्यूंदरा बाजी भी याद रखेगी तू बरा टकर हे सही थले अंग्रेज बैठा कौम का सा लग ولی بلے بلے بلے بلے بلے جڑے ڈاکٹر ہجری نلی نہ من انہیں سورا آپ کنجر نو من ہاں لے کے میرے قسم کاسم سات نہیں کب ہے قدرت میری جان ہے جن کے بھی ایک دور پہنچ گئے ہاں ایک دور چلے گئے कि किधर मैंने तेज लगता है में लग वापसी भी नहीं होंगी चुपी हजर मिशन पाड़ा के बाबा जी नार बेटी साहबा मेम बनी कुत्ता ओ यूरोप दी सही निशानी ते हलचल कुत्ता اے وقت دا بوس زمانے کا کتبے میں پڑتا ہے اس کے سلسلے سے بیان سنو سنویاتم و بیانات جلد سو تیسری جلد پہلو چوتھی تبالا بتایا دو سو ستر شبد کتاب کہڑی جگہ پہ ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی مسلم لیگ کے جلسے میں تقریر دس مارچ انیس سو چالیس میں ایک اور نہایت معاملہ پہ اوت پہ کو خطاب اترن کی تکرد ہے ایک اور نہایت اہم معاملہ جو میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ کوئی قوم عظمت کی بلندیوں کو اس وقت تک نہیں چھو سکتی جب تک کہ ان کی خواتین ان کے ساتھ شانہ بتانا چلے ہم بری رسم و رواج کے شکار ہیں یہ انسانیت کے خلاف ایک جرم ہے کہ ہماری خواتین گھروں کی چار دیواری میں قیدیوں کی طرح ماقوص ہوں میں یہ دوسرے گر کی صدر حکومت تھوڑی ساریوں پیو کے پیچھے پہ چلتی ہے سر بھی پہ آخدے نا بھائی یہ پاکستان اسلام آتے پیو بھی آخر اسلام آستے کی مطلب پیو بھی آخر میں ہوں حکومت پتا نہیں کیوں نہیں پیچھا چڑھتے اسلام کے لیے نہ میں یہ بارے کا بیاں سنا رہے جرکھ درد عورتوں بٹھا جرمے بری رسم و رواج بری رسم و رواج حالانکہ قرآن کا فیصلہ پردا گھر بٹھاؤ اسلام قرآن کا حکم جہرا وہ برا آ کے بری رسم رواج آن انسانیت کے خلاف جرم آمان لال وہ کافر مرتبہ اسلام تو خاصی بدترین کافر ہوا کہ نہ بلکہ ساری کافر بھی نہیں نہ بھی ہوا میں یہ ہوئی حوالہ ڈیرا راجی خان دور داجل کاجل کا علاقہ پہاڑوں کے نام اتنے جدو یہ حوالہ سنایا ایک مچ بلوچ بیٹھا سی چکتے سی جب بندہ جب یہ حوالہ سنگا مولی صاحب سا پواب ہے صاحب ساڈا اس پیو کا جواب ہے ایڈا چلا پیو ایسا نہیں بنا سکتے کسان نہیں پدل ضرورت گلا کر کے نہیں, <laughs> نہیں تھکتا <laughs> لیکن میں ہزور کے گلام سے سڑکیں کرنی کرتا پیاوا پورے اور پولیس بھی آئی, دے <laughs> آئی پولیس آئی آ کے حکومت دے خلاف بولنا بند کر انٹیلیجنس نے بڑی درخواست دی خلاف نہیں تو ایسا پرچے کٹ کے تیروں کر دیا میں پھر پچھلے جو میں بیان کیا وہ بھی ٹائم پہ ڈرائیور میں بھی خطاب پر پایا میں پھر گل سو حکومت آڈے تو یہ مطالبہ رکھ سکتے ہو کہ شریعت دے خلاف نہ بولیے یہ مطالبہ کسی بھی کر سکتے کہ حکومت دے خلاف نہ بولو چلاؤ بناؤ لوگوں پڑھاؤ عملی طور سے لوگا تے تو مطالبہ رکھو کوئی بولے نہچیا بھی توانو رب سونے دی جیل دا ڈر جے نہیں نہ دی دولت کا ڈر نہیں سانو سنڈیاں ان جیلاں دا کوئی ڈر نہیں تُساں لکھ پرچے بناؤ اتنا تڈے سارے پرچیاں دا گولا بڑا کہ تمام چڑھا دیا اصا اللہ رسور دی حق گل کر سال حسین سبق پڑھا گئے جیل کا ڈر جے نہیں نہ خبرتا وہ بھی دہلت کا ڈر نہیں کہ سامڈیا ان جیلوں کا کوئی ڈر نہیں تسا لکھ پرچے بناؤ اثا تارے پرچیا کا گولہ بڑھا کے تمام چڑا دیا اللہ رسول دی حق گل باز نہیں آوگے حسین سبق پڑھا گئے کرب لات لگ سکتی ہے پر حق کا ایم موومنٹ بند نہیں کر سکتا سر کیوں بھی سجنا کچا اس گلنا متفق ہو کہ نہیں کیا سانو آواز حق ہاں کی بند کر دینی چاہیے حکومت دی؟ ساری گل گل ثابت کرے مالی کٹے کر، پروفیسر کٹے کر جج کٹے کر سارے ملک دے جنہوں نے اپنی اکلاتے بڑا نہ آئے یہ لگور کی نسل ساری اچھا ہوا دی اولاد آ جائیں گے الگ اگر سان گلت ثابت کر دے سا کیما کر کے سٹ دے خون ان اور جے غلط ثابت نہیں کر سکتے تو زبان بند ہو سکتی نہیں میرے کملی والے سرکار نے فرمایا فرما کن گرم مال دے حیث پا کے سونے نے فرمایا, نے فرمایا، اللہ کی کتاب بادشاہ وکرے ہو جان گے فلا تو سارے اللہ کی کتاب تو وکرے نہ ہو جائے آخ نے فرمایا بادشاہ ہون گئے جی تو ہونا دی منو گے تو گمراہ کر نہیں منو گے قتل کر سو لگا فرق سناؤ اس لیے سر کی کریے میرے آقا نے فرمایا ان کر جی, جی حضرت عسا علیہ سلام کے سنگیا نوشر بڑا آشیل وہ میروخی دل لا خیر میرا فیمس دل لا میرے آقا نے فرمایا سارے سرام دسنگیا جدو بادشاہ نے اٹھے راہ لاؤن کی کوشش کی کفرتے راہ کے لاؤن کی کوشش کی انہاں اللہ دے کتاب نہیں کی کتاب نی چادشاہوں آریا ن چی سولہ کے ہے مگر انہیں اللہ دی کتاب کا دا دمن چدیا ہی نہیں میرے آقا نے فرمایا فیتا خیر من تلفی مافیا دلا فرمایا امتیو اللہ کے دین واسطے موتا جائے رب کی نہ فرمانی والی زندگی تو تہتر ہے بہت چنگی بند آئی یارو ایمان دسو حضرت سید نہ حیدر رکھو حضرت سید نہ عیسا لے اسلام امتی متی قیامت نیش ہو چیری سوئیاں تے گئے تو آخر مولا دی امت ہوں روح اللہ دی امت ها. مولا اصل آریاں کے چیرے گئے کتاب نہیں چھٹیا اپنے دن چارشاہ بھی نہیں منی آ جڑی امت رسول تھی یہ چودویں سدی والے تو بیٹھے تے پیش ہوا گی وہ آخر کے مولا پچھے اپنایا ہوا جناح تھلے تک سارے ایمان ہی لگے آدھے ساں کی جاب دیا گے اتنے ار چک سکنا شرم تو کہ عیسا سلام کے امت حواریاں دے, تے دے گاٹے ہوتے فخر نار کہ اصا اپنا دین بچا کے آئے کھڑے آریا میں چیرے گئے ٹکیاں وکن والی قوم ہے تو ابھی کی اصا آخا گے کہ فضیلت والی امت نبی آخر زمان دی کی امت آوبے ساڈے کی ہونگے وہ خدا دے بندیا. جے اپنی کوئی عزت اس جہان چ رکھنا چاہنے نا آپ ہونے کم کر لیے. حکومت اصا ہو بھی مخالف انہوں کے کفر انہوں کی ہر برائی دہدیت یہ سڈے جو مرضی کر جی اسلام کی امت قائم رہیے تو قرآن اصا بھی نہیں چڑ سکتے ایسے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے توجہ چا نال سے بولو سبح اللہ ہاں تسویا تو گل نہیں بنتی تصویر پھر دی جا دل بھائی مانوی سنو جا سکو ڈراما رچائی کھڑے دو قومی نظریے کے تحت پاکستان بنایا گیا دو قومی نظریے کے تحت پاکستان بنایا گیا ہوں سارا مقالا میاں تو رو مائ آتا تھا مول بھی آدھا سن منازلہ کر تکلت بولنا اللہ تعالی دی شان ویخ بات لال بتان سارا کچھ کٹایا جاند ہے اے انقلاب ڈیلی اخبار لاہور دمرات پندرہ تیقات چودہ ستائی چودہ ستائی, ستائی سات دسمبر دو ہزار موٹی سرخی لگی ہے کہ نامی تے دسویں دی جہی دو جڑی 2007 دی نو کتاب آ رہی ہے نا ہوں اگلی، اگلے سال تس دو قومی نظریہ صاف اس دا معنی مطلب کی دس ہے مذہب نہیں مسلمانوں کی محرومی پاکستان کی وجہ قیام بنی دو قومی نظریے کی نئی وضاحت کیا مطلب اکھے اس واسطے نہیں پاکستان بنیا ہندو مذہب ہو رہے مسلمان کا مذہب دی حکومت ہوئے انہاں دی حکومت ہو نا نہ نا آخ محرومی بنی محرومی سبب بنی پاکستان دا کی مطلب اگریز نوازتے سن ہندو نسلمان نو رکھتے سن ماہر شفقت کا ہاتھ نہیں سن پھیردیاں آخیا انگریزا نسا نو پتر بنا کلو سانو بھی تو بنا کے ویخو تو ایک بار سانک دیں انہیں آخیا انہ آخیا پھر آسان ویخیا جی اصل وفا کر فرق لیا بھی ہندو تو سابت نہ ہوئیے تو مڑ آخیا جی آ جانا آخیا بھی یہاں کی گل سنی ان آخیا گل ٹھیک ہے چلو جی تے وفا پوری کرو گے, گے. تو ساڈے ہی سارا کچھ چلاؤ گے اسان ت اپنی اولاد بنا کے تے محروم نہیں کریں گے اتنا شفقت کا ہاتھ ضرور پھر نو دسویں کا سبق لگاؤں گا ستویں دو ہزار سات کا اتلاب لکھے کر موٹی سرخی نیا روشن خیال نصاب میں ایو پکڑنا روہن سا روز پہلے دن کو مری پی ہے سڈے نال ہوس لاکھ مسلمان سڈے شہید ہو گئے اس کا سڈیا خواہ چھالا مار گئیا وہ ایسا گھروں بے گھر ہوئے لوٹیچے بکھرے مریچے وکرے عوام اچھی یہ دے رہے کہ وکر ملک گا ہوا اسلام دا قانون نظام چلاواں گے اگو جہے لال چی ہر مسٹر جنا ورگے وہ پہلے دن کوئی منافق دے پوتر انہوں نے حلف چکیا تگریز دے قانون دا چلایا کہ او او حالانکہ ڈیڑھ سال ریا کیا اسلام کے قانون میں ایلان نہیں کر سکتا پر کیوں نہ پچھوں پتا تھی کہانی سارے چی اس کی خریدیاں بےمانا کر کے سارے لکھ لاک مسلمان شہیدان کے خون کا کی بول پیا گوا بیٹھے جانا دیاں شہید ہوئی پر اثر لال مت انہوں نے دکھا شہید ہونے والے رہ گئے لیکن اثر لاگت رہے گا دیکھیں گی ہے لا دین کھاتا لا دین دا دین دا دی کوئی جوڑ نہیں جڑتا ادھر سارا انکار ہے سانو مننا فرد ادھر کجر مننا نہیں دیں ہر شاید کے منکر بڑھائی ہوتے ہیں ماسٹر تعلیمی کچہ بنی کھڑی اصل تو ایمان ہے ایمان نکل گیا تو مسیح کے خاتو تسمیت دینی نہیں پھیلتی دی فردی باق بھی کی اسلام کی سرائت ہیں وہ جڑا ہاتھ چوران ہاتھ کٹن کا یہ واشیاں ہے تو جاندی ساجا پیر باہو میں نہیں بولیا کبلا ویخ لوگ دنیا کے کسی کام دین نظر نہیں آنا کبلا کاروبار ہوئے سود کان رنڈا دی کمائی کان پی سی اوتے رہے بتانے چلان کی پوچھو گی یہ ہماری دنیا داری ہے کیا مطلب اتے مولی دین دی گل نہ کر اتے ادار سو کام ہے دنیا ساری جرضی چلی ہے وہ کافی ہو گیا جرابر اگریزی طبقہ مسیحت کیوں سونی بناؤں گا یہ ناگ نوان سے دارا سا بنا چر دیکھ سانو نہ अथ पेंट पाइए शर्ट पाइए मां टीबे कटीए जो मर्जी करिए भैन जब फिल्म बनाई मूविया बनाईए हांजी उनकी फोटो ला के लनाब शादी के मौके पर आूवी आला कजर है जेदी है खारा ली पड़न बाद فلم فلمی مووی پہلو ہاں جی کر کے ڈیڈی گلاؤ پوچھو کی یہ دنیا داری ہے جڑا رب اس قوم شریعت باہر نہیں جان, جان دکھنا کفن دے نہیں دونوں رکھتے ہو تو اسے نبی بات طریقے کے مطابق رکھتے ہو کہ نہیں جنازہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں یا تو کو ساری بول رہے ہو ٹھیک ہے جی وہ جیڑا رسول کریم کا دین اصا بیبل خلا جائیے اتے بھی سام دسے کہ بچ اندر جانے پہلے کبا پائے گا مسجد جانا کہ سجا پائے گا دعا اینڈ پڑ جدو کفن کے کپڑے این مرد نے اینے دے پھر رکھنے رسول اللہ ویلت رسو لاہ روبل پاس کر جدو دفن کرو پھر پیشہ ہٹ کے پھر گوام سابت قدمی دی جان فرشتے فرشتے آن کے قرآن تیرا ہے تیرا کیا اب اتھے فرشتے نہ چلو خبر جام کا پابند جمدا بھی پابند درمیان زندگی آزاد کھول ہو سکتی ہے جرا سبج آزاد رہا گا کرو رہا ہے تو <تصف> سات برا سنتے پر غیرت میم بغل بنوا دیں جسم کو کی کرنا جہاں چکریا کے بار موڑے کے بیٹھے ہوں کنیا انہوں نے جسم بڑے بڑے گسا کدو میں کسی پوچھا نا دلیا دلیا کسی بھی گا آیا کہ نہیں آیا دلیا بھی گسا بھی کدی آیا کہ نہیں آیا آیا کدو ان ایک ماری کتنے گیرت کی گل کی بھائی جی غیرت کی گل کرو تو, رو تو کرنا اور کہ یار دھیون سمری بیٹھی بیٹھی کسی کی امانت بن کے اس پہنچ جائے پھر حالے نہیں دیکھتا پیار موبی والا دس ہزار بھی لوگی والا کنجر آئے دار ہٹا کے اگوں چہرے کے انشارا کر کے اکا مار کے اپنے آپ پاس تھیان فوٹو لا کے اگوں کنر کی کیڑے ہوں ایک شیشا ہوں مووی پورے کپڑے لا کے عورت نگا کر کے مول سا اینک سامنے کا کے بندے پیچھے ہونے دے لی خان کا ڈوبر والے جب میں چھاپا والی خطان کیا چھاپا اتنے فوجی آیا پیچھے سمجھ گل کی تصدیق کی باقی احمد ملتیمان دسو ہوں بینی بنوا کے کپڑے لوا کے کڈو ننگی کرا کے وہ او مطلب بخاندیا پائے وہ شیشے ویا سارا کچھ ہے وہ ایمان دسو سا بھی جیون آل ہے میں آنا ہوں سیتی کے پچھے پانچ بندے پریشان اس بین جکی جاتی ہے سارے <laughs> آ جائے گی <laughs> <laughs> <laughs> میں کیوں نہ آخا کہ تھوڑی نگاہ ایک کھوتی برابر کی تھی بہن نہیں رہی جس کے پیچھے جان قسم خدا کی کرکیاں نہ خدا خدا دے خدا دے رسول کی نگاہ مومن کی عزت کی قدر جیڑی مومن کی جان والے باقی پتا کیوں پتہ کیوں دلیل سنو اگر کسے دے خدا نہ کرے اگر کوئی کسے مومن نو قتل کر سنیا جڑے مختول بارس ہیں اگر وارس کاتلان کر سلا ہو گئی لیکن کوئی مائی دلال یہ نہیں ثابت کر سکتا کہ اگر کوئی کسی بہن کی کزت لٹے سارا خاندان اگ معاف کرے عورت بھی معاف کرے تو کوئی مائی دلال یہ کہ شریعت الٹا معاف کرے سارے جرمدار چلانتی ہو گئے تو خدا کا عذاب پاؤ گے اتنے نہ عورت معاف کر سکتی ہے نہ ٹبر معاف کر سی نو اجازت نہیں کیوں یہ موومنٹ وہ جی شہد ربی نگاہ کیمتی نگاہ چند روپیے خدا دکھا بھی دفتر لیکن پھر چند ککیا پیچھے روزانہ کوئی آدھا ادھر کوئی آدر لگی کڑی کوئی آدھا لگی کڑی معلوم ہوا نگاہ بہن جڑی ہے نا جیمترو کہ لا دینیت نہیں تو لا دیت ایک سان یہودی سبق پڑایا دوبارہ دنیا کا, کام کا تو دے کہ جو ٹی وی ہے لال دینی مین دیا گلیں کرنے والے بندے آتے پاڑی آدمی نہ میں کہو بھائی مانا جا دیا ہے دین دیا وہ ٹی وی آ جڑا ٹی وی آئے گا نہیں ہو سکتا باقی دلی بھی سو اللہ کا اللہ میرا گل ہے دیا ٹی وی آ سکتا جہرا ٹی وی آئے گا وہ دیداری کا باندر ہے ہر دلی نبی پاک سرکار نے فرمایا جب سے برائی کو دیکھ کے ہاتھ سے روک کے نہیں طاقت کو زبان سے روک کے نہیں طاقت دہج بڑا ہے حدیث پار میں پوچھنا کہ جیڑا ٹی وی اسٹیشن کا ٹی وی رک کا ماحول ہے وہ ماحول تو برا ہے کتنا وہ کنیاں برائیاں ہوئی لائیے گی کچھ برائی کے خلاف زبانی بولے بولنا فرق بنتا کہ نہیں لیکن جی ایل وہ اندر بن دین گے جتنے رہنگے معلوم ہوا جا دی اب نہیں او سور ہے او او مداری بندر جی مداری نایا مداری نے باندر نکھایا ہوں تو او جناب جیسے اشارہ کرے اوے چل ہے او چلدا ہے انہوں سکھایا ہوں اوہ اشارہ ہے رہا ہے ٹر پہ یہ الگ نہیں ہوں کہ کاری نہیں ہوں دے۔ سور ہوتے ہوتے ملاوا کرتے چند خبریں جی ٹی جی چند بھی خبر آ گئی ٹی چند آ گئی ہو گئی آئی لے کے بربادی ہاں تھینک یو سرکار آئیے کلے تکبیر نریش نریش میںوزی چکی چلو پاکستان اخبار بھی دسمبر دو ہزار چھ کا کن ہو گیا سات دن مضمون آیا انہیں چاند کیسے نظر آ جاتا ہے پروفیسر حمدہ نیا لکھا پہلو لکھا سر سعودی عرب والے کی ظلم کیتا ضلع کیا کر رہے ہیں انہیں سابت کیا فلانے فلانے فلا فلاگ بھی سابت کیا افراد کے سعود ارب والے جڑے نے یہ ہمیشہ یا دو دن یا ایک دن حج پہلو کرا چڑھتے ہیں کبھی اچھا یہ چند دیکھتے نہیں ویکن تو بغیر ہی لگے چا, سال دال کلندر نہ حج چٹ حاضی جڑے کرتے جب وہ کرائی چل ہوا پیا پاکستان مفتی منیب گروان شاید روز حرام کمیٹی کا چیئرمین جی سنو ایک جیت عالم مولانا رزولی خان نے زرولی مولانا زرولی خان نے سرحد کے ایک حاکم کو فون کر کے پوچھا کہ آپ نے چاند کا اعلان کرنے میں گڑبڑ کی ہے کوئی شہادت تھی زرولی خان جہد سرحد دل... والے پاسوں زیادہ وہ شاور پینے آ کے سرولی خان مولوی نے ہاکم بادشے کے حاقم نو تو سنجھوانا چنگا جو اگوائی بھی آئے جی. اس کی جب دتا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے پاس تیس چالیس مسلح جوان آئے فصلہ لیا کہا کہ آپ چاند کا اعلان کریں بندے ہی بنتے آئے اعلان کرو نا سنوں کر چی اور باقی ان کی پتا تھی اس ملک کے اندر کہڑے کہڑے کاپر وسطے اعلان تھی جہنے روزہ تو بعد جہیں سارے نماز عبادت ہر شا چٹ کرا پہن پھر حکومت خود جیل قرآن کی ثابت کرے نوج کی سمجھے گی, کی سمجھے گی؟ اگے مفتی موری پورا شاہ چیئرمین بنتے ہوئے کمیٹی پاکستان لکھتے ہیں کہ پورا پنجاب اور خراب شریف کہا قہر اور غبار کی لپیٹ میں تھا پشاور میں سورج نظر نہیں آ رہا تھا میٹنگ کے دوران ایک مولانا صاحب کا فون آیا کہ میں نے خود چاند دیکھا انہیں گاڑی بھیج کر بلایا گیا کمیٹی کے سامنے انہوں نے اپنی رویت کی نفی کی اور اپنے نو عمر لڑکیوں کو پیش کر دیا فون آیا کہ میں چانکیا ہے مولی آ گیا اثا کے گڈی بھیجی ہے انہیں مولی نے چکایا مولی میں جو آیا وہ ساتھ میں نہیں بیچا آ میرا نو امر پتر کھلا جائے جی. اصہ کوان چلیے جی. یہ حال ہے حال ہے سجم پتا دیجیے آپ لکھتا پہ پروفیسر کی لکھنا ہے بلائے کاری بشیر احمد نقش بند رکن سونا روحت ہلال کمیٹی مولا فلان سے فضلو مان مردان کے لیے کمر رسیدہ بدر کی بیمار کسی کے لیے گئے تو وہ رونے لگے دے. پوچھنے پر بتایا مولانا مجھے تو آپ اپنی آدت کی فکر ہے میں نے کتنی جھوٹی شہادت دے کر رمضان اور ایدان کہا دی اکیلک بدر اور شیطان نے لگا یہ آ کے گیا اتے بندے بیمار نو پوچھنے بھی کہا وہ ابھی رونے لگ گیا پوچھا روا کیوں بال صاحب کی کچھ پوچھنا کیوں نہ رواں میں پتہ نہیں کنیاں دوائی جھوٹیاں دے کے عید میں رمضان کرا رونا پیا پتا نہیں دفشینا کہ نہیں اللہ ہو جسٹس تک عثمانی میں ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک مولانا کو بیت اللہ پردارو قطار ہوتے انہوں نے دیکھا تو پتا چلا کہ حضرت جلد بازی کر کے وقت سے پہلے روزہ کرواتے رہے اب رو رو کر خدا سے بات بن رہا ہے دسو لانتی خبروں سے کیسا اعتماد کریں گے تا آنا انا اونا میں آنا ہونا کہ عید چند بیکھو عید کرو چند بیٹھو کرو گا رکھو جی میں ساگے نبی رکھ شری شہادت کا اسلام کے مطابق کسی دی شہادت ہی کی کیوں نہیں ایت ہو گھر ہوئی نہاج نہ ہو پا ہوگار ہو سنی ہواوی دکھا کے تصدیق کر کے اعلان اس علاقے سارا چاند یعنی عید بندہ کرے ایوی اٹھ کے دشمن اعتماد کرتے ہوئے عیداں کرا سجنو تاہ کر کے تا اللہ کے بدلنا میں عید اپنی اتنا لاہور کرنا میں لانوں لاؤ نہیں دی میں سمجھنا رویت روزے تحرام کمےٹی جب اعلان چڑھتی ہے نا تو میں سمجھنا ہینگ دا جب دی ہینگ نو میں حالے کچھ چنگا سمجھا گا پر رویت تحرام کمیٹی دی جی ہے نا وہ خبر میں اسوتے دی ہینگ نو میں گیا مجھے کیوں جو سارے بڑی سر خاص سن فرمایا بادشاہ قرآن خدا کا وقت ہو سکتا ہے اس کا قرآن تو جدا ہے چند گلائیں جنگ نہ لا بھی نیت دعا کرو سد کا مدیم دا اللہ تعالی میں شکر نمر نہ لو مل کے ستی دامنے مستفا رپڑو رب کی رحم پہلا مستفا دوست ردنفر صاحب کے بھائی کا نام سی درار, درار حسین درار کا مانا نقصان ہوتا ہے گلت بنتا ہے کہ حسین کا نقصان دونوں مخیا بھی میرے نام دی تبدیلی دا اعلان کر چڑیا جی میرے خیال دے انہوں کا نام درار حسین دی بجائے غلام حسین رکھ لو یا نور حسین رکھ لو ہاں جی ہے بہرال درارا توار مسجد درار اللہ تعالیٰ درار مسجد آ باہر جڑا سونا لگے وہ آپ رکھ لینا جو رکھ لینا قمر حسین رکھ لیں قمر حسین قمر حسین چلو نوانا ہے قمر حسین اللہ مصری نام یار بلامین معافی پناہ دے گے حضرات یہ <تصح Gerilim> ریکارڈ کے ساتھ پنجل حجہ شریف کو ستائی دسمبر دو ہزار چھے کو موت تارڈ نزید رسول پور تارڈ جلال پور بٹیا ضلع حافظ بادارڈ کی گئی ہے جی شخصی نظر آؤں